صلی اللہ علیہ کریم ایک انسان کا اپنی ذات سے قابض اعمال میں کوشش کرنا ہے جیسے پچھلے مہینے اس مہینے میں یہ مضمون زیادہ بیان ہوا کہ عبادت جو ہے وہ دو قسم کی ہے ایک عبادت بلا واسطہ عبادت بلا واسطہ اور ایک عبادت بل واسطہ عبادت بلا واسطہ کیا ہے عبادت بلا واسطہ دس چیزیں ہیں نماز روزہ آج زکت ذکر تلاوت مراقبہ احتکاب جہاد خدمت خلق یہ دس باتیں براہ راست عبادت ہیں اور انسان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ان بات تو میں لگنا ہے اور عبادت بل واسطہ جو ہے وہ انسان کی ساری ضروریات کے کام تجارت زراعت ملازمت صنعت عرفت اور باقی کسی جگہ لگنا اپنی روزی پیدا کرنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے وسائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کے مطابق کرے گا تو وہ بھی عبادت بنیں گے لیکن وہ بل واسطہ ہے اس میں مقدر ضرورت ہے مقدر ضرورت لگنا ہے مقصد جو عبادت تعبادت بلا واسطہ انسان کی اور اس میں جہاد میں جو ہے تو وہ و تعلیم درس و تدریس دا و تبلیغ بیت و تلقین کالون آئینی ہی ہیں اور کتاب یہ سارے اس کے چھ شعبے آ جاتے ہیں ان میں کوشش کرنا لائق اللہ مطلع کے لیے چھ طریقوں سے کوشش کرنا اللہ کل اللہ کا کیا معنی ہے جی عمر بتائے جی آلائے کل مت اللہ جی مطلب سب بتائے گی اللہ کل اللہ کا کیا معنی ہے؟, کی ہے شاہ بس یہ دس میں بیٹھ کر اللہ کی بات کو بلند کرنا اللہ تعالی کی بات کو بلند کرنے کی کوششیں لوگوں کو تصدیق و تعلیف درس و تدریس دعوت تبلیغ بیت و تلقین قانون وائد اور کتاب کے ذریعے سے کی جاتی ہیں پھر اس میں جو ایک ہے یاد الہی وہ پھر ہے نماز ذکر تلاوت براقبہ چار چیزوں میں ہے نماز ذکر تلاوت مراقبہ چار میں ہے اس کے لیے ہر ایک آدمی کو اس میں لگنے کے لیے روزانہ وقت فارغ کرنا کہ وہ لوگ جو خاص اللہ تعالی کے لیے خالص ہوئے وہ تو علاوہ پانچ نمازوں کے اوقات کے چار اوقات چار اوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چار اعمال کے ذریعے سے یکسو ہونے کے ہیں نماز ذکر تلاوت، مراقبہ تاجد کا وقت فجر تھا اشاق کا وقت اشرتا مغرب کا وقت مغرب تھا عشاء کا وقت چار چاروں آدمی کو مجھے ہوں بہت مبارک ہے اور رائے سلوک پر چلنے والے جو ہیں دو تصوف کے ذریعے تصورف کے طریقے کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو سلوک والوں کو ان چار اوقات میں سے ایک وقت یہ ضرور کرنا ہوگا ایک وقت کی یہ ضرور کرنی ہوگی کم از کم ایک وقت کیا وہ اشراق فجر اشراع کرتے ہیں یا سطح مغرب کرتے ہیں مغرب تا اشاع کرتے ہیں اور بہتر جو ہے تو دو اوقات کا ہے کہ تاجد کا وقت اس کو ضرور پہ لگتے ہوئے ایک وقت ساتھ اور کرنا وجرت اعشاق یا مغرب تاشا ادر جی مولانا مسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے علمی الاجد کے مغرب طاعشہ یہ عوامین میں لگتا کر سوا پارا تلاوت کرنا یہ محمود ان کا تھا مگر تایشان کسی سے نہیں ملتے تھے تو آدمی کی اپنی نورانی جو ہے وہ بغیر ذکر اذکار میں لگے وہ نہیں ہوتی ہے اور جس آج جس چراغ کے اندر خود روشنی نہ ہو وہ باقی کسی چیز کو کیا روشن کرے گا تو حضور صلی اللہ رسی اللہ تبار سورج نہیں کہا چاند نہیں کہا سراجم کا ہے کیسی آئے ہے جی نبی الناس و بشروں و و اللہ صلی اللہ کا شاہ رویراجم منی بلار صاحب, صاحب ترجمہ کرتے فرمایا کرتے تھے روشن گھر شراب تو منیر کا مانا روشن گھر ہوتا ہوگا مندیر کا کیا مانا بنتا ہے روشن کرنے والا روشن گھر چراغ تو پھر فرماتے تھے کہ سورج میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ دوسری چیز کو روشن کر رہے چاند میں بھی نہیں ہے یہ بات فقت جو ہے تو اس میں ہے چراغ میں اس لیے سورج چاند کے بجائے آپ کو سراج مندیر کہا گیا ہے میں اگر ہماری یہاں کے آنے جانے سے بیٹھنے اٹھنے سے اگر ہماری عادت کو جم کر ذکر ادار میں لگنے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسو ہونے کی اکیلا ہونے کی عادت بنی ہے تو پھر سمجھیں کہ ان اللہ ہم ترقی گرا پر چل رہے ہیں اور یہ ترقی کی کا راستہ ان اللہ ہو جائے گا اگر ہماری عادت نہیں بنی اکیلے ہونے کی ذکر و تلاوت میں اور اللہ تعالیٰ کے دھیان میں لگنے کی عادت نہیں بنی ہے تو پڑا ہوا علم بشرف علم میں رہتا ہے آدمی کا اپنا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں بنتا خود اس کو دھیان لائیے اصل ہو یہ بات نہیں اور انسان کو خوف خدا اصل نہ ہو تو علم تعویلات کی راستے پر ڈال دیتا ہے کہ تویلیں کر کر کے اپنے نے یہ ہیں اور مسائل مسئلوں کو جائز کرنا خدا نخواستہ حرام کو حلال کرنا ان باتوں میں انسان لگا رہتا ہے کیونکہ خوف خدا نہیں ہوتا خوف خدا آدمی حاصل ہو جائے یہ علم کا دروازہ ذہت پھر دنیا ہے جو آدمی دنیا کی دنیا سے فارغ ہوا دنیا کے لالچ اس کے دل سے نکلا خواہشات پر اس نے پیر رکھا وفادات کو ترک کیا خواہشات پر پیر رکھا تو اس پر اللہ تعالی علم کا نور کھولتا ہے پڑا ہوا جو ہے نا اس کے اندر جو روشنی ہے اس کا نور کھلتا ہے اور بے پڑے اللہ تبارک و تعالی اس کو علم دیتا ہے مانا ملا علم اللہ علم جیسے جو کچھ پڑھا ہے جو جانتا ہے اس پر عمل کیا اس کو اللہ تبارک و تعالی وہ علم دیتا ہے یہ, یہ نہیں جانتا ہے فض السلام کو اللہ تبارک و تعالی خضل السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ ہمارے بندے سے جا کر ملیں کہ جس کو علم بلد اللہ اس کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا ہے علم لدنی کس لہٰ اس میں بن گئی علم کی سلاح بن گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ان کا استوار ہو ان کو اللہ تبارک بغیر پڑے علم دیتا ہے اور جو پڑا ہوا علم ہے اس کے اللہ تعالیٰ نور کھولتے ہیں ان پر سننے والے کو حیرت اور یہ کہاں سے بول رہا عزیز شریف منیا گیا کہ جو آج بھی چالیس ذات خالص خالص کر لے اللہ کے تو اللہ تعالی حکمت کے آ, اس کی زبان پر کہتا ہے عزیز شریف جی خالی صاحب جو چالی بھی چالیس ذاتیں اللہ کے لیے خالص کر لے ہاں زہارت نہ دور حکمت منقلب ہی علی اللہ من علیہ تو اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے قلب سے اس کے زبان کی طرف جاری فرما دیتا ہے جو آبی چالیس ہاتھیں خالص کر لے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمہ اس کے کلب سے اس کے زبان کی طرف روانہ فرماتا ہے تو اس طریقے سے بعض آدمی جو ہے وہ معلوماتی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ حکمت کا خیر چشمہ کالب سے ہے زبان کی طرف آ رہا ہے تو اس سے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور قلب کے نور میں اضافہ ہوتا ہے اور عمل کی توفیق ہوتی ہے الحمد للہ رحم اللہ